رحمد رحیم قبل صاحب سب سے پہلے تو میں آپ میں آپ کی بار کا سلامت کرتا ہوں میرا نام ہے تو کویشچن تھا ہمارے شیعہ ساتھی نے شیعہ تھا ایک دو سیشن میں نے آپ کو سنا ہے آپ کا جو اسپتلا ہے وہ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کا طریقہ اسپتلال ہے وہ خوب ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو سوال آپ سنیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کی زبان سنائیں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایک کوشچن دراصل شیعہ صبح کی طرف سے ہے کہ حضور سید وال سرطارج علم ملیہ السلات و السلام کی شاید کے بارے میں کہ اگر حضور سعید وال سرکار جلد ملیہ السلات وسلام کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی اور چالیس سال میں آپ نے اعلان نبود فرمایا اور اس وقت جو حضور سید یاد سرکار دور صلاح کی ایک سبزادی کو صلاح دے دی گئی ایک یا دو سرزادیوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی عمر میں یہ سب بیٹیوں کا ہونا پھر ان کا جوان ہو جانا پھر ان کی شادی ہو جانا یہ کیسے ممکن ہے اس سلسلے میں وہ کنفیوژن چلا کرتے ہیں کہ آپ برائے کرم اس کا جواب اٹھاتے ہیں بہت شکریہ آجی حلال شاہ جو چیز معصور ہو اس میں اصل کو تو دخل نہیں ہونا چاہیے لیکن بارہ چونکہ آج کل بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے بھائی پچیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا یعنی آپ کی شادی ہوئی اور چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا کتنے سال بنے پندرہ سال جب آپ کی عمر مبارکہ ترپن برس کی ہوئی تو آپ نے ہجرت کی آپ پچیس اور ترپن کتنے سال ہوئے اٹھائیس سال تو اٹھائیس سال تک شادی کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی مکہ معظمہ میں رہے اس کے بعد دس سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے تو میرے بھائی وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں اٹھائیس یا بیس یا بائیس سال کی لڑکی جوان نہیں ہوتی ارے بھائی اس علاقوں میں تو دس بارہ سال کی لڑکی تیرہ سال کی لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو آپ کی ہجرت کو ہجرت سے پہلے اٹھائیس سال کا کم بیش جو تھا وقت زمانہ جو تھا وہ مسا مضمہ میں گزرا تھا تو جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم واڑکہ ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے تو کیا دمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی شاہزادیوں کی شادیاں لیٹ کی ہوں گی تو یہ تو نہیں میرے بھائی ہو سکتا یقیناً بیس بائیس برس کی بچی کی تو آج بھی شادی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہو رہی ہے تو اس دور میں اور اس علاقے میں دیکھیں گے اور آج بھی اس علاقے میں دیکھ لیں تو جو ہیں وہ بچیاں اس سے پہلے جوان ہو جاتی ہیں پندرہ سال کی عمر تک تو بارہ وہ مانتے ہیں نا اور جو جھگڑے شروع ہوئے تھے وہ تو آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جگڑے شروع ہوئے تھے جن کے چالیس سال کی عمر میں آپ پر پہلی بہی اتری تھی اس کے کتنے سال بعد آپ کو پھر لانے نبوت کا حکم ہوا تھا اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ مسئلہ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا وہ اس کے بعد بھی جی آ کر مسئلہ وہ شروع ہوا شیوں سے آپ یہ پوچھئے کہ چلے ہماری کتابیں تو وہ مانتے نہیں ان کی ہماری ہے کی ہے سے اربا اس پوری سیا اربا میں سے ایک صحیح صنعت جو ان کے نزدیک صحیح ہو یہ نہیں ہم دعویٰ کرتے یا ان سے ہم یہ کیا نام ہے کہ مانتے کہ ہمارے نزدیک وہ صنعت صحیح ہو شیوں کے نزدیک صنعت صحیح ہو ایک صنت کے ساتھ دکھا دیا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبیاں نہیں تھیں بلکہ ایک صاحبزادی تھی قیامت مت تک کوئی شیعہ اپنی کتابوں سے بھی یہ حوالہ نہیں دکھا سکتا اصل میں یہ مسئلہ بعد میں شروع ہوا اللہ شیوں کے محدثین شیعہ جو متقدن وہ بھی چار ہی مانتے تھے اب جب ان پر یہ اعتراض ہوا کہ بھائی تم ایک تو دماغ کو اتنا بڑھاتے ہو جس کے گھر میں سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور جن کے گھر میں دو سال وادیاں ہیں جن کو نورین کہتے ہیں تم اس کو تو مانتے نہیں ہو بیٹیوں کا انکار کر دیا ارے بھائی یہ طریقہ اگر اپنایا جائے تو مولا علی رضی اللہ پہنچی کے دماد جو ہیں حضرت سیدنا عمر فروخ ہیں تو کیا ان کی بیٹی کا بھی انکار کر دیا جائے گا کہ بھی ان کی وہ بیٹی نہیں تھی تو یہ اصل میں وہ آج کل یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہوتا اس چیز کا سرے سے انکار کر دیا جائے انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دیا تاکہ سنا عثمان گنی کے ذنح ہونے کا انکار ہو جائے انہوں نے ماض اللہ سوچا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسی کہ ہم بیٹی ہی نہیں مانتے یہ ذرا تصور کیجئے غور و فکر کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادیوں کو کسی اور کی بیٹی کہنا ان کی بیٹی کو آدمی کہے یہ تیری بیٹی نہیں ہے کسی اور کی ہے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا حقیقت میں شیعہ گستاخ رسول ہیں گستاخ اہل بیت ہیں کہ بیت میں سے ایک بیٹی کو مانتے ہیں تین بیٹیوں کو انکار کر دیا اور اگر بل فرض محال یہی مسئلہ ہوتا وہ لڑکیاں جو تھی وہ پچلاد ہوتی پیچھے سے آئی ہوتی تو پھر بھی کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے گھر میں بیٹیاں پلیں وہ ان کو کسی دشمن کے ہاتھ میں دے دیں جو ہماری بیٹیوں کی عزت کی خاطر تشہیل آئے جنہوں نے بیٹیوں کو بیٹی کا درجہ دیا کیا وہ جو بیٹیاں ان کے گھر میں پلیں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ تصور کر لیا جائے کہ وہ حضرت خدیجہ کی ہی صرف بیٹیاں تھیں ان کی بیٹیاں نہیں تھیں تو کیا حضرت خدیجہ نے یہ پیارے آقا نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ دشمن کے ہاتھوں دے دیا جائے بہت بڑا ظلم ہے یہ اصل میں وہ اہل بیب کے بھی آتا علیہ وسلم کی اولاد کے بھی دشمن ہیں مولا علی کی اولاد کے دشمن ہیں کسی اور کے کیا ہوں گے مولا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے کربلا میں شہید ہونے والوں میں عثمان ہیں جس دن عثمان غنی شہید ہوئے انہیں اوقات میں فیضہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تو عثمان غنی کے نام پر انہوں نے نام رکھا وہ کربلا میں شہید ہوئے لیکن کبھی کربلا کے شہدان ابو بکر کا نام سنا کبھی عثمان کا نام سنا کبھی جو ہے ابو بکر کا نام سنا ان لوگوں سے کیوں نہیں یہ بیان کرتے دیکھیے شیعہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام شمر یا یزید کیوں نہیں رکھتے اس لیے کہ ان کو ان سے دشمنی ہے تو اگر مولا علی کو بھی دشمی ہوتی سینا بو بکر سے عمر سروپ سے عثمان گنی سے تو ان کے ناموں پر نام نہ رکھتے جن کو محبت ہوتی ہے انہی کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں آج یہ حسین نام تو رکھتے ہیں علی نام تو رکھتے ہیں حسن نام تو رکھتے ہیں جدید نہیں رکھتے تو اس لیے میرے بھائی یہ لوگ جو ہیں آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کے بھی منکر ہیں اور دشمن ہیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہی تحریر ہے کہ آٹا کریم وسلم کی ساتیاں چار ہیں ایک نہیں تو اس لیے ان لوگوں سے کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے جو عقلی طور پہ انہوں نے افراد کیا وہ بھی افراد کوئی بنتا نہیں ہے اٹھائیس سال تک آٹا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے چلے ان سے چار سال پہلے آپ لگا لیں پانچ سال پہلے لگا لیں آٹھ سال, سال پہلے لگا لیں میں کہتا ہوں پھر بھی بیس سال کی کیا بچی جو ہے وہ جو اس لیے آہ یہ جو ہے آہ اہل دہت کے علاد رسول کے دشمن ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے